الحمد للہ وقفاءباد بات چل رہی تھی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے دین اسلام کو مکمل کیا ہم اپنی زندگی گزارنے کے لیے اسلام کو کافی سمجھیں ہمیں اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور کے کلچر اور طور طریقے کو اپنانے کی ضرورت نہیں کہ ہمارے اگر ہم مسلمان رہ کر کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں اسلام کے حدود میں اگر رہنا چاہتے ہیں اسلامی زندگی تو ساری چیزوں کا حل ہمارے ہاں موجود ہے بات چل رہی تھی سلمان فارسی کی ایک حدیث میں نے پیش کی کہ دیکھیں مشرقین نے کیسے نبی علیہ السلام ہر چیز سکھاتے رہے یہاں تک کہ استنجا کا بھی طریقہ سکھلایا اور استنجا کا طریقہ سکھلاتے ہوئے کتنے آداب بتائے باقی کا صفائی ستھرائی کا خانے کعبہ کے احترام کا ادب کا شرم و کا ساری چیزیں بظاہر مشرقوں کو چھوٹی نظر آ رہی لیکن بہت بڑی چیزیں ہیں یہاں نبی ہمارا دین اسلام جو ہے اس کے متعلق ایک چیز اور بتا دیں کہ یہ دین اسلام دنیا میں جتنے ادیان ہیں دین جتنے بھی دین مذہب ہیں ہر دین سے آسان ہر مذہب سے آسان ہمارا مذہبی اسلام ہے اس سے آسان دین کائنات میں کوئی نہیں ہے اگر ایک انسان کسی دین میں رہ کر کے اپنی ضرورت بھر کے لیے آزادی چاہتا ہے تو دین اسلام ہے دین اسلام میں بے انتہا آسانیاں ہیں سہولتیں ہیں کوئی تکلیف نہیں ہے کوئی تنگی نہیں ہے اور ہر انسان کو اللہ تعالیٰ اتنا ہی مکلب بناتا ہے جتنی کہ اس کے اندر طاقت ہو لیکن اگر انسان دین چھوڑ کر کے اپنے آپ کو بالکل دین سے آزاد کرنا چاہے تو اس کی مردی ہے پھر کوئی دین اس کے پاس ہے ہی نہیں ورنہ جتنے مذاہب ہیں یہود نصارہ، ہندو بدھسٹ سکھ اگر آپ ان کے دین کا جائدہ لیں گے تو جو سختیاں ان کے یہاں ہیں ہمارے یہاں وہ سختیاں نہیں ہیں. نبی علیہ سراب تو سامن فرماتے ہیں بوئس تو بسبل حنیفی یتی سمہا یہ لوگوں ہمیں اللہ تعالی نے جو دین لے کر کے بھیجا اس دین کی دو عظیم ترین خوبی ہے ایک تو یہ کہ وہ دین دین حنیف ہے دین حنیف ہے نمبر دو دین حنیف کے ساتھ ساتھ وہ سمہا ہے یہ دو خوبیاں ہیں اللہ نے اپنے نبی کو جو دین لے کر کے بھیجا اس دین کی دو خوبیاں ہیں جو کسی اور دین میں نہیں وہ تو دل حنیفی رہتی مجھے بھیجا گیا ہے میں بھیجا گیا ہوں دو چینیں لے کر کے ایک تو وہ دین اللہ نے مجھے دیا ہے جو حنیف ہے حنیف کا مطلب ہے حق جس میں باطل کی ملاوٹ نہ ہو حنیف کے, کے معنی آتے ہیں باطل کو چھوڑ کر کے صرف حق کی طرح مائل ہونا باطل سے کنارہ کشی اختیار کر کے صرف حق کی پیروی کرنا اس کو کہا جاتا ہے حنیف اسلام کی سب سے پہلی خوبی یہ کہ یہ دین دین حنیف ہے اس میں باطل کی بلاوت نہیں ہے خالی سے ہر قسم کے باتل چیزوں سے یہ ہنی ہے نمبر دو سمہا یہ دین جو میں لے کے آیا ہوں اس کی دوسری خوبی سمہا ہے سمہا کے مطلب آتے ہیں آسان بہت ہی آسان یہ دین بہت ہی زیادہ آسان ہے آسانیہ ہی آسانی ہے آپ نے شاپ ان دین یسرن ہمیں جو اللہ نے دین لے کر کے بھیجا یہ دین تو بہت ہی آسان ہے ایک چھوٹی سی بات بتائی کتنا آسان ہے اللہ نے پانچ وقت کی نماز فرض قرار دی شروع میں پانچ وقت کی نماز اللہ تعالی میرا فرض کیا لیکن آسانی پیدا کرتے کرتے اللہ نے پینتالیس وقت کی نماز معاف کر کے پانچ وقت کی نماز فرض کرا دی کتنی آسانی لیکن ثواب اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پچاس نمازوں کا دیتا ہے نمبر دو اسی نماز کو آپ دیکھیں نماز میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے لیکن اگر انسان کے پیر میں تکلیف ہے بیمار ہے کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتا تو اللہ نے حکم دیا بیٹھ کر کے نماز پڑھو بیٹھ کے نماز پڑھو نماز پڑھو کھڑے ہو کر کے پڑھنے میں تکلیف ہے تو بیٹھ کر کے نماز پڑھو اگر انسان بیٹھ کر کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو اللہ نے فرمایا لیٹ کر کے پڑھ لو اگر بیٹھ کر کے نماز پڑھنے کی طاقت ہے لیٹ, لیٹ کر کے پڑھو. اس سے آسانی کیا ہو سکتی ہے اگر لیٹ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتا تلاس میں فرمایا اشارے سے نماز پڑھ لو کتنی آسانی دین اسلام کی آسانی قرآن پاک کی آیت اللہ فرماتی ان لوگوں پاک ہونا فرد ہے حدس اکبر حدس اصغر سے پاک ہوا ہونا شرط ہے نماز بغیر پاک کے نہیں پڑھ سکتے انسان پاک ہو جائے پھر نماز پڑھے گا لیکن نماز کا وقت آ گیا آپ ناپاک ہیں آپ ناپاک ہیں ناپا کی وجہ لائی کے آپ پانی نہیں پا رہے ہیں پانی نہیں مل رہا ہے تو اللہ نے کتنی آسانی کر دی اچھا ایسا کرو جہاں کھڑے ہو وہیں مٹی سے تیمنگ کر لے اور تیمنگ کر کے نہ جب تک تیام جب تک پانی نہ ملے تب تک تم تیمنگ کر کے نماز پڑھتے رہو پاکوں دیکھا تم نے کتنی آسانی ہے نماز پڑھو لیکن آسانی کتنی ہے اگر پانی نہیں ملتا تو تیمنگ کر لو چاہے جنابت ہو ہدا سے اکبر ہو یا ہدا سے اصغر اگر وقت پر پانی نہ ملے تو اللہ تعالی نے ہمیں تیمنگ کا اجازت دی تیمنگ کر لو اب اس سے زیادہ آسانی کیا ہو سکتی ہے اسی لیے رمضان کا مہینہ آیا اللہ نے روزہ تو فرض قرار دے دیا ہے اللہ نے فرمایا اگر تم سفر میں ہو سفر میں ہو یا بیمار ہو اور روزہ نہیں رکھ سکتے بیماری یا سفر میں تکلیف ہو رہی ہے تو رمضان کا روزہ اتنا چھوڑ دو جب تک بیمار ہو جائے سفر میں ہو لیکن رمضان کے بعد اگلا رمضان آنے کے پہلے پہلے فائدہ تم مین ایا جتنے رودے چھوڑے ہیں اتنا روزہ تم پورا کر لو اللہ پرماتم تم سفر میں ہو کتنی آسانی اگر سفر میں ہو پانی نہیں مل رہا ہے نماز کا وقت آ گیا تو مٹی سے تے کر کے تم نماز پڑھ لو تو دین اسلام بہت ہی آسان ہے کامل ہے شامل ہے اور آسان ہے دین میں کوئی سختی نہیں کوئی تنگی نہیں آج لوگوں نے دین کو تنگ بنا رکھا ہے چونکہ دین کا علم نہیں ہے اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر اس دین کے آسان ہونے کا اعلان کیا فرمایا یورید اللہ بے کو ولا یورید مل اسرا اے لوگو یورید اللہ بیکو ملو ولادیدکمر اسرا <الْعُشْرَة> اللہ تعالیٰ اس دین اسلام کے ذریعے تمہارے اوپر آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں وہ دین وہ احکام دیتا ہے جس میں آسانی سے آسانی ہو خوب آسانیاں ہو ولادید بیکمر اسرا اللہ تعالیٰ تم کو پریشان کرنا اور تم کو تنگی میں اور دشواری مبتلا کرے اللہ تعالیٰ کو یہ پسند دیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آسانی جرید اللہ ولا والا جرید ملوسرا اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں آسانی پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تنگی نہیں اسی لیے تمہیں تیمم کا حکم دیا تمہیں روزہ چھوڑ دینے کا حکم دیا صورت حج کے اندر اللہ رب العالمی نے فرمایا ماں جے کم فدی نے منہ ہر اے مسلمانوں تمہاری دین میں اللہ نے کوئی تنگی نہیں رکھی ہے اگر آپ اسلام پر چلنا چاہیں دین کی پابندی کرنا چاہیں تو دین کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو تمہارے طاقت سے باہر ہے آسانیاں ہی آسانیاں منہر میرے ایمان والے بندوں تمہارے دین میں اللہ تعالیٰ تم پر کوئی سختی اور تنگی نہیں رکھی ہے اسی طرح سے اللہ حرب العالمین نے سورت المائدہ کے اندر فرمایا یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج لوگوں تعالی نہیں چاہتا کہ تمہارے اوپر کوئی دین کی تنظیم مسلط کرے دین پر کوئی مشکلات نادل کرے نہیں اللہ چاہتے ہیں دین آسان سے آسان تمہارے لیے بنا کر کے اللہ تعالی دین کی تپابندی کا حکم دے اس طرح سے بہت شاری احادیث روایات مزید ہیں کہ دین اسلام میں آسانی آئی آسانی کوئی تنگی نہیں کوئی ایک حکم اسلام کا ایسا نہیں جس میں تنگی ہو لا لاف اللہ نفسن اللہ عسرحا اللہ تعالیٰ کسی نفس کو کسی انسان کو اتنا ہی مکلب بناتا ہے اتنی ہی چیزوں کو کرنے کا حکم دیتا ہے جتنی اس کے اندر طاقت ہو طاقت سے باہر کوئی حکم اللہ تعالیٰ نہیں دیتا اسی لیے ہمیں دین کو سیکھنے کی ضرورت ہے ہم دین اسلام کو اچھی طرح سے سیکھیں اور اسلامی احکام کا جائزہ لیں تو معلوم پڑے گا کہ اللہ تعالی نے کتنی بڑی نعمت اور کتنا بڑا انعام اور فتح کرم ہم مسلمانوں پر کیا کہ نہایت آسان دین ان دین ارن نہیں یشاد دین احد اللہ غربا اے لوگوں دین اللہ تعالیٰ نے آسان ہی بنایا ہے دین کی سکتیوں سے اگر, کو اگر کوئی اختیار کرنے لگے گا تو دیپ اس پر غالب آ جاتا ہے آج اسلام کے خلاف کچھ ایسا پروپ گنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر ایک سکتی ہے یہ سکتی ہے یہ شکتی ہے اب ذرا سوچو آپ اپنی طی بتاؤ کہ آج سب سے بڑا مسئلہ ایک معمولی سا کپڑا ہوتا ہے عورت اپنے چہرے کو چھپانے کے لیے اوپر ڈال لے اور اتنا ہی ہو جس سے اس کو راستہ نظر آئے اتنی چھوٹی سے معمولی کے کپڑے کو لٹکا لینا آج بھی کہا جاتا ہے اسلام بڑا تنگ ہے اسلام بڑا سخت ہے انسان صرف اسلام کو بدنام کرنا چاہتا ہے کتنی آسانی ہلکا سا اتنا بڑا ایک کپڑا ڈالیں جس سے آپ کو اپنا راستہ نظر آ جائے آپ کو نقصان دینے والی چیزیں نظر آ جائیں یا آپ اپنے چہرے کو ایسا کور کر لیں کہ سب دیکھنے کے لیے تھوڑی سی آنکھیں کھلی رہیں جو پرانے زمانے کا دستور تھا یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کو تنگی کا نام دیا جائے آج انسان اس کو تنگی کہتا ہے معمولی سا ہلکا سا برقا ہوتا اور اگر کہیں سردی پڑنے لگے تو موٹے سے موٹے کپڑے کے ذریعے چہرے کو ڈھانپ لیتے ہیں کیوں اس وقت انسان کو تنگی نظر نہیں آتی سردی سے بچنے کے لیے انسان اپنے چہرے کو کس طرح سے کور کر لیتا ہے صرف آنکھیں کھلی رکھتا ہے اور اگر کہیں بیماری پھیل جائے اور ڈاکٹر بتا دے کہ ہاں بھائی یہ بہت خطرناک بیماری جراثیم آ جائیں گے پھر ذرا دیکھیں کتنے سختی کے ساتھ منہ کیا جاتا ہے اور کتنے سختی کے ساتھ چہرے کو ڈھانپ لیا جاتا ہے تو اسلام نے بہت ساری مصلحتوں کے تحت عورتوں کی عزت افت کو برقرار رکھتے ہوئے معمولی سے کپڑے کو چہرے پر ڈالنے کے حکم زینت چھپانے کے لیے اس کو لوگوں نے کہا اسلام بڑا سخت ہے سخت نہیں اسلامی احکام جو ہے اس کے پیچھے ہر انسان کی عزت قسمت محفوظ رہتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام سمجھنے کے توفیق نصیب فرمائے اکول اقولیاد آواز سخت من گر لمبی ماتوں گئی